خطبہ نمبر اٹھاون آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جس کا مخاطب ان خوارث کو بنایا گیا ہے جو تیکیم سے کنارہ کش ہو گئے اور لا حکمہ اللہ للہ کا نعرہ لگانے لگے بسم اللہ رحمان رحیم ابعد ایمانی باللہ و جهادی مع رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ اشہد على نفسی بالکفر لقد ضللت اذا وما انا من المہتدین خدا کرے تم پر سخت آنفیاں آئیں اور کوئی تمہارے حال کا اصلاح کرنے والا نہ رہ جائے کیا میں پروردگار پر ایمان لانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد اپنے بارے میں کفر کا اعلان کر دوں ایسا کروں گا تو میں کمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہ جاؤں گا فعوبو شر مآب ورجعو علی اثر الاعقاب اما انکم ستلقون بعدی ذلن شاملا قاطعا اثرتن فيكم جاؤ پلٹ جاؤ اپنی بدترین منزل کی طرف اور واپس چلے جاؤ اپنے نشانات قدم پر مگر آگاہ رہو کہ میرے بات تمہیں ہمت اور کاٹنے والی تلوار کا سامنا کرنا ہوگا اور اس طریقہ کار کا مقابلہ کرنا ہوگا جسے ظالم تمہارے بارے میں اپنی سنت بنا لیں گے